الرحمن ورحمۃ محمد صحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں توسین باقی تمام سالن کی باب سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب فیق قلاوت میں سے آج ایک فرنائب ہے باب نمبر انچاس فورٹی باب الحبا کے نام سے ہاں جو پیج نمبر 344 ہے باب الحبا ہیبا کا نا ہیبا کا بیان ہاں جی اس میں جو ہے آپ کسی کو مفت میں کوئی چیز دے دیتے ہیں تحفہ تن ہدی تن تن ہاں جی اور اسے عوض میں کوئی چیز نہیں لیتے ہیں تو اس کو ہیبا کہا جاتا ہے تحفہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں ہدیہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں تو اسی کے سلسلے میں ہیں. یہاں پر اس میں ایک بار خود ہے نا عمل ہیبا ہے کسی کو آپ کے کسی مال کا مالک, مالک بنانا بجنی کسی عوض کے اور ساتھ اس میں ایک واہف ہے ہیوا کرنے والا ایک محبوب اللہ ہے جس شخص کے لیے آپ ہیوا کر رہے ہیں ایک محوف ہے وہ چیز جو آپ ہیوا کر رہے ہیں تو انہیں کے بارے میں تھوڑا سا خماد ہے کر انشاءاللہ یہ درد جو ہے مختصر درس ہے یہ بھی ان ہم دو درسوں میں کمپلیٹ کریں گے تو آج درج نمبر ایک ہاں جی باب الحبا قال اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمائے اس سلسلے میں قرآن باغ میں ایک بھی اس حاق کی دو تفصیر ایک تفسیر کی بنیاد پر اس سے مران لیا ہے واضح ہوئی تم بھی تہیت ہاں جی کوئی سلام کرے واضح ہوئی تم بھی اگر کوئی تمہیں تہیت تم پیش کرے سلام کرے تو جواب میں فہائی تو تم اس کے جواب میں سلام کرو بیاسن آسا اسے اچھے الفاظ میں ہاں جی اور یا وہ ان الفاظ کو پلٹا دو جیسے اس نے آپ کو سلام کیا تو یہ سلام کے تھا کے حوالے سے قرآن حکم ایک توثیل یہی ہے جو بانتا ترجمہ اسی کے طرف مشہور ترجمہ یہی اس وجہ سے کہ تین اگر کوئی تمہیں سلام کرے یہ تم بتائی تین تو ہائی یو بیا سن ہاں جی بہتر صلاح تو یہ اس سے بہتر الفاظ میں آپ جواب دیں مثلا دوسرے نے آپ کو سلام میں کہا السلام علیکم تو آپ جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہاں جی و رحمایہ وابرکات اضافہ کر کے پڑھو تو یہ ہے بہتر انداز میں جواب دینے اور اس سے بہتر جواب ہے اور اگر دوسرا شخص بھی جو یہ یہ بہتر جواب ہے اور دوسرے نے السلام علیکم کہا آپ نے بھی جواب میں السلام علیکم کہا تو یہ جو ہے پھر وہی بن جائے گا اور دوہا یا اس گوپال ڈاؤ <سؤال> جیسے اس نے سلام <سؤال> <سؤال> کیا <سؤال> البتہ اللہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بندے نے آپ کو سلام کیا تو السلام علیکم کہتا ہم نے ایک جواب میں وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حرما پھر ایک اور بندے نے آپ کو سلام کیا اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ کا تو آپ جواب نے جواب میں اس کو پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تو سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے اللہ کے پیارے نبی پہلے بندے نے آپ کو سلام کیا السلام علیکم تو آپ نے وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرما کچھ اضافہ کیا دوسرے نے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے اپنے اسی الفاظ کو دہرایا ہاں اس پر آپ نے کوئی اضافہ نہیں کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا چونکہ دوسرے آدمی نے سلام کو مکمل کیا اب اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہا کہ میں جواب میں اضافہ کروں اس لیے اس کو سیم ٹو سیم ہے۔ پہلے جھگڑا نے سلام کیا تھا اس میں کچھ چیز باقی تھا جو چانس تھا کہ میں اس پر خود اضافہ کروں کہ وہ رحمت اللہ وبرکاتہ اس لیے میں نے اس میں یہ اضافہ کیا ہاں جی تو یہ بھی اور دوہا میں یہ مانا بھی جا سکتا ہے کہ اگر انہوں نے سلام کو مکمل کیا ہاں جی تو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ بھی اس کو پورا پلٹائیں لیکن جو بظاہر عبادت سے یہ سمجھ میں آتی ہے آپ پہلے نے السلام علیکم کہا ہاں جی تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں تو یہ بھی حسن ہے پر آپ نے عمل کیا بہتر جواب دے اگر آپ نے علیکم السلام کہہ دے اس کے جواب میں تو بھی آپ نے سلام کا جواب دے دیا ہاں جی البتہ سلام کے بارے میں شہری حکومت یہ ہے کہ سلام کرنا سنت ہے ہاں جی عمر سلم کا سنت ایک مصطف عمل ہے اور سلام کرنے والے کے ردیث مبارکہ میں ستر ثواب رکھا ہے لیکن جواب دینا واجب ہے جواب نہ دینے گ نہ جواب دینے, دینے والے کو اور اس کے لیے ایک ثواب رکھا ہے اللہ کے پیارے نبی نے عادص فرمائے آفشلام میرے متو تم لوگ کثرت سے جو ہے سلام کو پھیلاؤ کیونکہ السلام اس اللہ تعالیٰ کے مقدس ناموں میں سے مقدس نام ہے اس سے جو ہے ہمارے ہاں جی جس سے ہمارے گھروں میں ہاں جی ہمارے سرزمین پہ جو ہے اللہ کی طرح سے سلامتی نازل ہوتی ہے ہاں جی سلامت نازلت کثرت سلام کیا کرو یہ اسلام کے شاعر میں سے اسلام کے خاص بنیادی تعلیمات میں سے سلام کرنا اور سلام کرنے سے جو ہے جو لوگ پہل کرتے ہیں نا ان کے جس کے خاص فائدہ پیا میں نے یہ فرمایا السلام و برمین القوت جو شع جو ہے سلام کرنے میں ہمیشہ پیل کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو دل سے تکبر اسے اس کو بری کر دیتا ہے اس کے دل سے تکبر ختم کر دیتا ہے جو کہ بہت ہی خویث چیز ہے ہاں شیطان کا فعل شیطان تکبر تو جو ہے سلام اور ایک بار حدیث علیہ نے فرمایہ اور یہ حدیث السلام سے نقل ہوا ہے البقی من بخل وسلام علیہ لوگوں میں سب سے زیادہ کا انجو شعدو ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے جو سلام کرنے والے کو ستر ثواب ہے جواب دینے والے کو ایک ثواب ہے تو آپ ایک ثواب کو منتظر رہتے ہیں اور ستر ثواب کا بھات ہاتھ سے دھو بیٹھتے ہیں تو یہ یقینی بات ہے بخل کا کام ہے ہے سب سے زیادہ باقی شاعر وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے تو لہذا سلام کرنے میں ہمیشہ یہ ایک ثواب ہے حتٰ اپنے گھر میں داخل قرآن آیت ہے اپنے گھر میں بھی داخل ہوتے ہوئے اپنے بھی بچوں کے لیے بھی سلام کرتے ہوئے داخل ہو جائیں کسی بھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتے ہوئے داخل ہو جائیں ہاں جی اس کے بہت سے ہے ان شاء اللہ وہ فی الحال یہ ہمیں ادھر گنجائش تو ان اللہ کن علیٰ کلشین کل حسیب اللہ بے شک اللہ تعالی جو ہر چیز کا حساب لینے والا ہے حذاب رکھنے والا ہے. تو ایک اس کا سلام کا جو ہے عیسائی کا تفسیر تو یہ جو مشہور طویل کے سلام کے بارے میں نازل ہوا آپ آگے فہمی شاہ محمد کالے بعض مفاثرین دوسرے بعض مفاصرین نے کہا ان نا یہ کہ آئے مبارک الہوت تو ہے یہاں تہیت سے مراد حیوا ہے حیوا یعنی کسی کو تحفہ تن حدیت کوئی مال دے دینا اس کے وقت میں کوئی چیز لے بغیر ہاں جی تو اس کو حیوے کو بھی تحت سے تعبیر کیا ہے ہاں جی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اگر کوئی آپ کو کوئی تحفہ پیش کریں تو آپ بھی جواباً ان کو ہو سکے تو اس سے بہتر تحفہ پیش کریں ورنہ اس کے برابر تحفہ آپ بھی ان کو پیش کیا کریں ان کو بھی دیا کریں تاکہ اور بھی ہنجیں محبتیں بڑھتے جائیں تو فرماتے بعض مخسی نے کہا اس مراد اس کی تفسیر ہوا ہے وقال رسول اللہ اور رسول اللہ وسلم الحدیث میں بھی فرمایا تحادو اے مسلمان ایک دوسرے کو ہدیہ کیا کرو تحفہ دیا کرو ہاں جی ہیوا کیا کرو اس کے نظر میں کیا ہوا تحابو اس کی نظر میں آپس میں محبتیں بڑھیں گے ایک دوسرے سے محبت بڑھیں گے اس طرح تو ہدیہ تحفہ ہیبہ سے آپس میں محبتیں خاندانوں میں رشتے داروں میں دو احباب میں اضافہ ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے اور یہ ایک پسندیدہ کام ہے اللہ کے نظر میں اب ہیوا کیسے کہتے ہیں فرماتے ہیں وال ہیوا تو ہیوا تملیکن۔ کسی کو مالک بنانا بالحواً بجن اس کے آپ اس سے کوئی مال اس کے عوض میں لے لیں کوئی مال عوض میں لے بغیر کسی کو آپ کی طرف سے کسی مال کا مالک بنا دینا ہاں یہ ہوتی ہے بہت تعریف حلحبہ تو تملی گُن کسی کو مالک بنانا ہے بجن کسی عوض کے ہاں جی حدیت تحفہ دے دیتے ہیں ہاں جی اور اس کے اور میں بجے دے تحفہ ہوتی ہے تو اسے کوئی عوض نہیں لے جاتا اسی کو عرماد اسی ہیوے کو اور بھی الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں عرب میں وقت جو آپ اور کبھی جو ہے اسی ہیوے کو تعبیر کرتے ہیں یعنی دوسرے الفاظ میں ہیوے کی جگہ پر جو ہے اخبارات میں لاتے ہیں کیا چیز بے نہلا کبھی نہلہ کہہ کر بھی حیوے کی جگہ پر نہلا بھی کہتے ہیں نہلا کہہ کر بھی بولتے ہیں ہاں نہلا کے معنی بھی وہی مال ہے جو کی خوشی خوشی سے دیتے ہیں قرآن عورت کی مہر کو نہلا کا مردوں سے کہا تم نہلا ماہرے کو دیتے یعنی خوشی خوشی سے دے دو کیونکہ ہدیہ بھی خوشی سے دیتے ہیں کوئی جبر نہلا بھی کہتے ہیں عطیہ جی؟ میں بھی انسان کتنے کسی عواز کیا کسی کو مال دے دو اس کا عطیہ بولتے ہیں ہدیہ بھی بولتے یہ سب ایک ہی معنیٰ ہے جو ان میں نہ تحفے میں حیوا میں کوئی عواز نہ نہلہ میں اور نہ جو ہے خوشی سے مال دے عطیہ میں ہدیہ میں کسی آپ فرماتے ہیں ولابودہ اور اس حیبہ میں لازمی ہے من الجاب والقبول اس میں بھی ایجاب اور قبول جس طرح دوسرے اوقوت میں شرح جو ہے معاملات میں شراتے یہاں بھی یعنی ایجاب القبول ضروری ہے ایجاب ہیبا کرنے کی وال طرف سے جس نے جو کسی کو تحفہ دے رہے ہیں کوئی مال دے رہے ہیں ادیا دے رہے ہیں اس کی طرف سے ہوتی ہے قبول جو لیتے ہیں اس طرف سے تو فرماتے ہیں عمل ایجاب جو ہیں حلے حقاق کو گئے ایجاب آپ کی اس بات کی طرح ہیں اس گفتار کی طرح ہیں ایجاب کے الفاظ ہیں آپ کا یو کو وہ حب تو میں نے آپ کو ہیوا کیا ان الفاظ میں بول سکتے ہیں یہ سب سام چیز سمجھیں یہ چیز میں نے آپ کو ہیوا کیا ملک تو یہ چیز اس چیز کا میں نے آپ کو مالک بنا دیا وہ تو لے کا میں نے اس چیز کو آپ کی طرف ہدیہ تن بھیجا ہے ہاں میں اس چیز کو آپ کے لیے ہدیہ کرتا ہوں آتے دقا یہ چیز میں آپ کو عطیت دے دیتا ہوں آپ کو عطا کرتا ہوں بدن کس سے واضح ان الفاظ میں کسی بھی الفاظ میں بولیں تو یہ آگے ہیوا ہو جائے گا ایجاب ہو جائے گا یا یوں کہیں او اوقال یا یوں کہیں اوقال یا یوں کہیں ہاضا اللہ کا یہ چیز آپ کے لئے میری طرف سے یہ آخر چیز آپ کے جیسے کہ سفر سے ہیں آج کا لوگ حش کہ مبارک سفر سے واپس آتے ہیں تو کوئی آپ کو جان ماد کوئی آپ زندہ کوئی تصویر بولتے ہیں یہ آپ کے لیے ہیں تو یہی بھی ہیبا کے آغت میں شامل ہوتی ہے ہاض اللہ کا یہ آپ کے لیے ہاں جی اور یہ الفاظ بولیں وقانت بھی نیت الحبا بولیں یہ آپ کے لیے اور نیت جو ہے اس کا ہیبا کا ہو یعنی بجونی کسی وس کے اس کو دینے کی نیت ہو تو وہ ہو جائے گا ایجاب ہو جائے گا عمل قبول جو ہے جس کو ہم ہیبا کا نئے اس طرح سے ہوتی ہے جس کو دے رہے ہیں اس کے الفاظ سے بقا کو لیں گے جیسے کہ آپ کا یہ ہے لفظ قبل تو میں نے قبول کیا ہاں جی؟ اس کی, کی لفظ ہے قبل تو میں نے قبول کیا یا بولیں گے بہت بہت شکریہ ہاں جی تھینک یو ویری مچ آج کل کے عبد کے اختلاف میں تو یہ الفاظ جو ہے عربی زبان میں قبل تو ہاں جی میں, میں نے قبول کیا آپ کا بہت شکریہ کے ساتھ لفظ ہے قبل تو بولتے ہیں اور بات یہ ولاب الدہ اور اس حبہ میں خاصی جو چیز ہے لازم اس میں قبض کا جس کو آپ دے دیں گے نا تو اس کا اس مال کو ہاتھ میں لینا اپنے قبضے میں لینا شرط ہے تب جا کے ہیبت ہوتی مکمل ہوتی لازمی ہے لا اس خیبے میں من القبض قبض کا دوستوں جس خیبہ کریں وہ اس کو میں اپنے ہاتھ میں لے لی لیں قبضے میں لے لی لیں قبض کیا وہ قبول قبض کیا وہ قبول کرنے فی الن عمل ان اس کو قبول کریں ہاتھ میں لے لیں وہی ان قبل حال محبلہ ہے اگر اس چیز کو قبول کر لے محبلہ جس کو نے ہیوا کیا ہے ہے نی اس نے نے اس کو دے, دے یہ میں آپ کو اس کے قبول کی ہے تو زبان بول دیا نا میں نے قبول کیا اور ہاتھ میں لے لے اور کبھی آپ نے اس کو بھی بھائی یہ آپ کے لیے حدیہ بول دیا میں نے کا بولا اور اس نے اس کو قبول کر لیا کو تحفے کو حبے کو قبول کر لے محبلہ جس کو آپ نے ہیوا کیا ہے وہ قبول کر لیں ہاتھ میں لے لیں لیکن وہ علم یہ تو لفظ اگر تم نے الفاظ میں نہیں مجھ سے نہیں بولا بھائی قابل تو قابل تو میں نے قبول کیا لفظ مجھ سے نہیں بولا الفاظ میں لیکن ہاتھ میں لے لیا ہاں جی قبضے میں لے لیا تو کیا یہ وا تاہم ہو جائے گا فرماتے ہیں یہ بھی صحیح کیونکہ یہ قبول عملی ہے زبان سے جی کہتے ہیں قبول کیا تو یہ قبول لفظی ہے عمل نے اس چیز کو ہاتھ میں لے لیا ہاں جی قبول کر لے اس محبلہ کو تو اس میں آتا کہ قبض بھی ہو گیا قابل تو لفظ بھی ہو گیا دونوں ہو گیا تو زیادہ پکا ہو جائے گا تو ہاں جی اس نے الفاظ میں قبل تو نہیں کہا لیکن عملاً نے اس کو ہاتھ میں لے لیا تو بھی صاحب صحیح ہوگا قبول ہو گیا عملہ لین القبول جو ہے کیونکہ قبول من القبض ہاں جی قبول کے لیے قبض شرط ہے قبول کے لیے لازم ہے ہاں قبض ہاں یہ خاص طور پر ذہن میں رکھو یا انہیں قبض کر لیا بل ایجاب لگا لکھا یہ التم و ممباس المحبلہ خرماتین جس طرح قبول میں منہ سے نہیں بولا میں نے اس کو قبول کیا لیکن آپ نے جو چیز بھیجا تھا وہ ہاتھ میں لے لیا ہاں کوئی پین دیا تھا جیب میں ڈال دیا کوئی رومال دیا تھا مثلاً جیب میں ڈال دیا تو یہ ہو گیا قبول عمل تو فرماتے ہیں قبول لازم آتا ہے قبض سے جب اس نے قبضے میں لے لیں تو قبول ہو گیا عمل ٹھیک ہے جی فرماتے ہیں طرح قبضے میں لینے سے قبول ہوتے ایسے ہی ایجاب میں بھی جو شاید ہیوا کرے اس میں بھی ایک عملی شکل ہے بھلے ایجاب قدا ایجاب پہ ایسے ہی عملہ بھی ہو سکتے ہیں تو ایجاب بھی قدا اسی طرح یلزم ہوں لازم آتا ہے ایجاب لازم آتا ہے یعنی ایجاب عملا واقع ہو جاتی ہیں مباع سے بیچنے پہ اسی ہیوا کرنے والی چیز کو موہوب کو الا المحبلا جس کے لیے آپ نے حبا کرنا ہے آپ نے ایک چیز جس کو حبا کرنا تھا آپ نے یہ چیز اس کے طرح کسی بندے کے ساتھ بیچ دیا ہاں جی تو یہ آپ کا بیچنا یہ آپ کے ایجاب شمار ہو جائے گا حیسی الحجاب تو ایجاب حیاسی الجاب والقبول تو ان دونوں مطلب کو سامنے رکھنے سے سامنے گیا بس صحیح ایجاب قبول دونوں قول بھی پھیلاً بھی زبان سے میں نے اس کو ہیبا کیا منہ سے بول دیا قبول کیا یہ بھی صحیح ہے زبان سے بولے بغیر وہ چیز اس کی طرح بھیجا اور دوسرے نے جو ہے کچھ چیز بولے بغیر اس کو قبول کر لیا قبضے میں لے لیا تو قولاً بھی جو ہے اجاب قبول ہو سکتے فیلاً عملاً بھی ایجاب قبول ہو سکتے دونوں صحیح ہے دونوں سے ہیوا تمام ہو جاتے عمل واحد یعنی واحد سمجھ گیا ہے ہیوا کرنے والا اپنی مال دوسرے کو دینے والا بھیجنے والا واحب کے کے شاید کیا خدشات سے بالغ وہ بالغ ہو عاقل ناقل ہو, ہو جائز تصرف اپنے مال میں تصرف اس کے لیے جائزت کی قسم کی پابندی کا شکار نہ ہو جو آپ نے پہلے پڑھ کے آئے بابر ہجر میں تو ان شاء کی روشنی میں خاحبہ تو سبھی پز والی بچے کہے حبا ولمین پاگل شاذ کہے اہبا وال علیہ وہ شاع جس پر پابندی لگا ہوا ہے اپنے مال میں تصرف کا کسی بھی اچھے وجہ میں کسی بھی وجہ سے جیسے ہاں جی مغلوث ہو جانا کمغل ہو جانا یہ سب اس میں شامل ہیں لغن تو محجور علیہ شاذ اس طرح بچے کا حیوا بھاگا شاذ کا حیوا وہ شاعر جس پر اپنے مال میں تصرفات پر شرن پابندی لگا ہوا ہے ان تینوں کا حیوہ لغ ہے کیونکہ اس کو اپنے مال میں تصرف کی اجازت نہیں ہے شرم. عمل محب اللہ امال وہ شاخ جس کو اپنے ہیوا کرنا ہے جس کو آپ نے یہ چیز فی سب اللہ دینے اللہ کے ہے اس کے شرط کیا ہے یا کون قابل یہ کہ وہ شخص اس چیز کے قابل ہو لیل ہیوت کرنے کا یا سکھ تحفہ جن سے ماں ہے ہاں ان کو دینے میں ثواف ہے بھائی بہن ان کو دینے میں صواف ہے عالمِ دین ہے اس کے دینے میں صاف ہے صحیح سے اس کو دینے میں صحیح ہے صاف ہے, ہے غریب ہے اس کو دینے میں صواف ہے بس اس طرح شریعی اور پر جو ہے شریع نقطہ نگاس ہے اس کو دینے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے فلسفہ ہے بعض ثواب اور اجر ہے یہ مرات ہے بس اس کی شریعت یا کو ناقابل وہ قابل رکھتا ہے با کرنے کا بھی بچ من الوجو شریعہ کسی بھی شریعت کی وجوہ میں سے کسی بھی وجہ کی بنیاد پر تو یہ جو ہے آج انشاءاللہ شاء ایک درس ہو گیا باقی انشاءاللہ شاء اللہ تو